على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي علّم الِمن رشدانہ وََ نا شرور انفسنا اللّہ انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما فاؤنٰ وزدنا علما اللّہ مسلم علیہ سید محمد ولاََ علی سید محمد وبارک وسلم یہ <سلام> والا مائیک نہیں چاہیے دوسرا وہ جو گول والا نا وہ نکالنا اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو جو چیک کرنا ہوگا نا کہ یا تو وہ ڈبی خراب ہے یا پھر مائک خراب ہے تو سیل چیک کر لئے سیل چیک کر لئے یہ پہلے نا صرف ڈبی بدل کے دیکھنا صرف ڈبی وہ پڑی ہے نا آپ کے پاس اندر ڈبی وہ پڑی وہ پڑی ہوں یہ والی ڈبی نہیں وہ اندر تھیلے کے اندر ڈبی پڑی ہے نکالو ہاں یہ والی اس یہ اس میں اگر سیل نہیں ہے نا تو پہلے دیکھ لیں کہ سیل اگر سیل ہے اس کے ہاں یہ سیل اس میں ڈال دیجیے ہدایات دور سے دینی پڑ رہی تو کام چل رہا ہے مشکل ہو جائے کوئی نہیں ہم آج گیارہ بیس سے کلاس آپ بریک کی چھٹی کر لیں ایسا ہو سکتا ہے نا پہلے یہیں آیا کرتی تھی پچھلے سال ہاں ذرا دیکھیے اس میں مائک میں آواز لگا کے بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب العالمین کل مئی یونت جی کم من غلومات من البربہر اس کی دو قرعت ہیں پہلی قرعات جو آپ کو نظر آ رہی ہے یونت جی کے ساتھ اور دوسری قرآت ہے تخفیف کے ساتھ یعنی قل مئی یون جی کم من غلومات من البر بحری اگرچہ مانے کے اعتبار سے تو فرق نہیں ہے یعنی یہاں تدریج کا مفہوم نہیں ہے باب تفیل ہونے کی وجہ سے لیکن چونکہ زیادت مبنٰ ہے تو زیادت معنی ضرور ہے یعنی اگر الفاظ کی کثرت ہو تو معنی میں بھی کوئی نہ کوئی کثرت پیدا ہو جاتی ہے جس کو اہل نحب کہتے ہیں یا اہل صرف کہ زیادت المبنا تد العلیٰ زیادت مبنا یعنی اس کا سٹرکچر اگر زیادہ ہو اس میں اینٹیں زیادہ ہوں تو معنی بھی زیادہ ہوں گے اگر الفاظ زیادہ ہیں اب کی نسبت یونت جی میں الفاظ زیادہ ہیں تو ہے کہ نہیں تو اگر یونت جی کم میں الفاظ زیادہ ہیں اور یونجی جی میں کم ہیں تو دونوں بالکل مترادف نہیں ہو سکتے کچھ نہ کچھ اضافہ ہوگا اچھا اب وہ اضافہ اگر بظاہر وہ نہ نظر آ رہا ہو جو بابوں کی صفات ہوتی ہیں اب واب کی صفات ہیں تو پھر مبالغے پر محمول مانا جاتا ہے بات واضح ہے کہ نہیں یعنی اگر آپ کہیں کہ یونت جی میں باب تفیل میں یہاں وہ نہیں ہے تدریج نہیں ہے تو پھر کیا کہیں گے کہ مبالغہ ہے بس لفظ زیادہ آگے اس لیے پیدا ہو گیا بات واضح کہ نہیں نہیں کچھ فرق نہیں دونوں بابے دیکھنا نا باب اور باب تفیل دونوں کی خاصیت کیا ہے متعدی ہونا اور دونوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لازم تو ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں لازم ہو سکتا کم کی ضمیر آ رہی ہے مفول کی ضمیر آ رہی ہے لہٰذا اس کے لازم کم کی ضمیر ہے نا فائل کی ضمیر تو نہیں ہے مفول کی ضمیر ہے لہذا اس کے متعدی لازم ہونے کا کوئی امکان نہیں دونوں صورتوں میں یہ متعدی ہے بس مبالغے کا فرق ہے بات واضح ابالگا کس میں زیادہ یونجی کمبہ اچھا پھر پچھلی آیت سے آپ دیکھیے کیونکہ اللہ سبحانہ و نے اپنے علم شامل کا ذکر فرمایا تھا جس میں ظلمات الارض کا ذکر تھا ٹھیک ہے اور فرمایا کہ وہ ظلمات الارض میں جو بھی شے ہے دانہ ہے چھپا ہوا ہے سب جانتا ہے تو اس کے بعد فرمایا کہ جو سب کچھ جانتا ہے وہی نجات دینے پر قادر ہے یعنی جو تمہارے احوال سے چاہے وہ ظلمات بر میں ہوں یا ظلمات باہر میں ہوں یا زمین کے اندر ہیں یا جہاں بھی ہیں جو ان سب سے واقف ہے وہی نجات دینے پر قادر ہے تو یہاں بھی حسر کا انداز ہے لیکن حصر کا انداز کئی دفعہ تو نفی اور اس بات کے ذریعے ہوتا ہے کئی دفعہ ان کے ذریعے ہوتا ہے کئی دفعہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ لانے کی صورت میں ہوتا ہے کبھی ضمیر شان لانے کی صورت میں کبھی ضمیر فصل لانے کی صورت میں اور یہاں کیا ہے کبھی سوال کی صورت میں جب آپ کہہ کون یہ کر سکتا ہے ٹھیک اور پھر کہیں سوائے اس کے تو پھر پھر حسر قائم ہو گیا تو آپ پچھلی جتنی بھی عبارتیں چل رہی ہیں اس میں یہ بات دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ سبحان و اپنی صفات اپنے افعال علم اور قدرت پر حسر قائم فرما ٹھیک ہے تو اب پوچھا کل میں یونت جی اچھا اس میں ایک اور بات کیا ہے جو علماء نے کہا کہ دیکھیں پیچھے تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کیا ہے اللہ یہ ہے اس طرح جانتا ہے سب کچھ تو یہ اللہ کی صفات اس طرح بیان کرنا اور اللہ کے متعلق ذات و صفات کے حوالے سے گفتگو کرنا بے فائدہ ہے جب تک خدا سے ان صفات کے حوالے سے تعلق قائم نہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو اس حایت میں آپ دیکھیں گے وہ تعلق قائم کرنے کی بات ہے کہ تد او نہ کہ نہیں تو صرف یہ صفات اس لیے نہیں ہے کہ تم علم کلام کی کتابوں میں لکھ دو اور درس و تدریس میں پڑھاتے رہو بلکہ ان صفات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ایک زندہ تعلق قائم کرو بات واضح ہے؟ تو کل کہہ دیجیے من کسلاتا من ہے فنت جئی نہ ہوا لہ من الکر بالعیب ٹھیک کون تمہیں نجات دیتا ہے کہاں سے من غلومات البربہر بر و بحر کے اندھیروں سے اچھا بر و بحر کے اندھیروں سے یہاں فزیکل اندھیرے مراد ہیں یا مانوی تو اکثر علماء گئے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حالات بہت تاریک ہو گئے تو جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں حالات بہت تاریک ہو گئے تو مانوی تاریخی مراد لی جا رہی ہوتی ہے نا تو یہاں بھی مانوی تاریخی مراد ہے کل میں یونت جی کو من ظلمات البر والباہر کا مطلب ہے جب تمہارے اوپر بر و بحر میں حالات تاریخ ہو جاتے ہیں مصیبتوں اور شدائت کی وجہ سے تو ان تاریخ حالات میں کون تمہیں نجات دیتا ہے یہ ایک رائے ہے یہ کون سی رائے یہ پہلی رائے ہے اس پہلی رائے میں تو پھر ظلمات البر اور بحر میں تمام مصیبتیں آ گئیں نا سمجھا رہی ہے کہ نہیں اگر مانوی طور پہ مراد لیا جائے تو تمام مصیبتیں آ گئیں پھر اس کے بعد اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کول اللہ یونت جی کو منہا و من کل کرب اگر اس میں منہا میں ظلمات البری والر میں سب کچھ شامل تھا تو اس آیت سے اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ کرب ایسے بھی ہیں جو اس میں نہیں ہیں تو اس آیت کی دلالت کی وجہ سے بعض نے یہ کہا کہ اس میں ظلمات البرى و باہر سے مراد ایسا ہی ہے جو سمندری سفر یا برری سفر میں لوگ پھنس جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں رستہ سجائی نہیں دے رہا تو کون ایسے موقعوں پر تمہیں ہدایت دیتا ہے کون ایسے موقعوں پر تمہیں راہ ہو جاتا ہے وعلیکم السلام اشرف صاحب یہ جو ہے نا مائک پرانا والا مائک بھی پڑا ہے یہ ایک نیا لے کر آئے تھے ان سب کو ذرا آپ دیکھ لیں اس مائک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ موبائل چل رہا ہے اچھا ہاں یہ جب یہ سیٹ ہو جائے تو بتا دیں ابھی ہم کنٹینیو کریں گے ٹھیک اور پھر دیکھ لیجیے گا جو مائک خراب ہے وہ آپ واپس آدھ لے جائیں اور جو ان کے مائک تھے وہ ان کو واپس کر دیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ابھی اچھا ابھی فوری چل پڑے گا یہ مجھے تو خطرہ ہے کہ لگا دو پھر لگا دو مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ ایمپلی فائر میں تو نہیں مسئلہ ہوا کیونکہ وہ ہم نے یہ ڈبی بدل کے بھی دیکھی ہے دو ڈبیاں میں یا اللہ بے شک ایک منٹ کے لیے پاس کر دوں تو بس تو اس میں صرف آخری بات یہ ہے کہ شاگرد اور استاد میں حقیقی مخالفت کب ہوتی ہے شاگرد اور استاد میں حقیقی مخالفت ہوتی ہے اصول میں اگر اختلاف ہو جائے سمجھا رہی ہے کہ یعنی مولانا حمید الدین فراہی کا ایک منہج تفسیر ہے وہ منہج تفسیر لیا ہے مولانا امین حسن اصلاحی نے وہی منہج تفسیر لیا ہے علامہ جوید احمد غام صاحب نے اگر وہ اچانک ان پر کوئی انکشافات ہوں اور وہ پورے اس دبستان کو لپیٹ دیں اور اپنے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھیں تو پھر کہا جائے گا کہ اب بالکل منہج فرق ہو گئے تو امام ابو حنیفہ کے جو شاگر تھے وہ منحج میں اور اصول میں یعنی اصول استمبات میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مقلد تھے لیکن چونکہ وہ مشتدف المذب تھے لہذا فروعات میں انہی اصولوں کے تحت اختلاف بھی کر لیتے سمجھا رہی ہے تو لہٰذا ان کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے لیکن منحج وہی ہے تو منہج جہاں فرق ہو جائے نا پھر وہ استاد شاگرد تو رہے گا لیکن وہ ایک نئے نئے مذہب کا بانی ہوگا جیسے امام آپ کہیں کہ امام محمد جو ہے وہ امام مالک علیہ الحمہ کے شاگرد بھی ہیں لیکن وہ منصوب امام مالک کی طرف نہیں ہوتے وہ کسی طرح منصوب ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف کیونکہ امام مالک کا ایک مذہب اور منحج ہے اس سے وہ اختلاف صرف فرو میں نہیں رکھتے بلکہ اصول, م. م. اصول میں رکھتے ہیں تو لہٰذا ان کی نسبت کس کی طرف ہے ہاں تو اس لحاظ سے یہ جو جبید احمد غامدی ہیں ان کی نسبت امین احسن اصلاحی ہاں جی کیا ہوا ہے نہیں تو اب یہ خرابی م. کس میں ہے اچھا اس کو ٹھیک کرو گے یار تھوڑی سی ابھی آواز سیٹ نہیں ہے میں خود ہی کر لوں میں خود ہی کر لوں گا آپ سے نہیں ہوگی نا میں روزانہ کرتا ہوں اس کا ہاں یہ پہلا والا ہے نا نہیں اس میں بھی مسئلہ ہے دیکھو سیٹی کی آواز چھوڑا ہے نا یہ ہاں وہ یہ کم کم کر رہا ٹھیک ایک منٹ بسم اللہ کر رہا ہوں ٹریول کم کرتا ہے اس کا ہاں نہیں ٹریول تو تھوڑی بڑھنی چاہیے اس وقت کس طرف ہے ٹریبل یہ سب بڑی بھی ہے بند ہے کہ کھلی ہوئی ہے اس وقت نہیں اس کام ہی نہیں کر رہے بالکل بسم الرحمن الرحیم کھولو کھلی بھی ہے بند تھی بس کھول دو ٹھیک ٹھیک نہیں نہیں بس ٹھیک ہے آپ نے پہلے سائٹ سیٹ کیا تو پھر تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا آپ چلے جائیے اس کے بعد خود دیکھ لگ تو بیانا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کو من ظلمات البر البحری تدعن تضرعا و خفیہ تہ کہہ دیجیے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے برو باہر کے اندھیروں میں تم پکارتے ہو اسے اچھا یہ جو تدعن تضرعا تجر ان ہے یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ جملہ حالیہ کس کس کا حال ہے یعنی ذل حال کون ہے ایک حال ہوتا ہے ایک ذل حال ہوتا ہے تو ذل حال کون ہے یہ تو بات پتہ چلنی چاہیے من. کون من. دیکھیں من تو اصل میں مراد ذات خدا بندی ہے قل من تو اس کا حال تو نہیں ہو سکتا ہاں یعنی مین یونت جی کم مخاطب کی ضمیر ہے نا تو کون تمہیں نجات دیتا ہے اس حال میں کہ تم اسے پکار رہے ہوتے ہو تضرعا و خفیہ اس سے ایک اور بات کے پتہ چلیے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ شرط جملہ حال جب آ جائے یعنی حال جملے کی صورت میں آ جائے تو وہ شرط کا معنیٰ رکھتا ہے سمجھا کہ نہیں ایسے مثال دی تھی لاشری اللہ شی آمنوا علین تو اس سے ثابت یہ ہو رہا تھا کہ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی بات کرو تو خلافت ملے گی اب یہاں شرط کا کیا مفہوم ہے کہ دیکھو کون تمہیں ظلمت و بر و بحر میں نجات دیتا ہے بشرط کہ تم اسے ان صفات کے ساتھ ان احوال کے ساتھ پکار رہے تو گویا لازماً نجات دینا جو ہے وہ شرط نہیں ہے ہاں لازماً نجات کب آئے گی جب تم اس کو پکارو گے دعا کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے ادب اور اداب کے ساتھ وہ دو شرائطیں تجرزان و خفیہ سمجھا یعنی اگر تذر اور خفیہ کے ساتھ تم پکارو گے اور یہ کہہ کر کے لئین شاکرین اور تمام ادابے دعا کو ملحوظ خاطر رکھو گے تو نجات مل جائے گی تو نجات ہے بشرتے کہ تم اسے پکارو تو یہ بشرطے کہ تم اسے پکارو کیسے معلوم ہوا جملہ حالیہ کی وجہ سے سمجھا لیجیے کہ اس میں سے آپ یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ محض دعا بھی کافی نہیں ہے دعا بھی کچھ احوال کے ساتھ ہوگی تو نجات ہوگی اور اگر دعا اپنے تمام احوال شرائط آداب پوری کر کے ہو تو ممکن نہیں ہے یہ ممکن عقلی والا نہیں شرائ ممکن نہیں ہے کہ دعا قبول نہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں کسی بھی صورت میں دعا لازماً قبول ہوگی بقول وقب کو مدعونی استجب لقم ٹھیک ہے مجھے بدا بتدانی ادا دعانی تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ بس تمہاری طرف سے شرائط میں کمی ہوتی ہے ہماری طرف سے کمی تو فرمایا جی جی ہاں وہ میں اس کو دور کر لیتا ہوں اصل میں نا یہ فرق ہوا بے سب آباد یہاں سے نا وہ گونج زیادہ ہو رہی ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک وہ ٹریبل اس کا کام نہیں کرتا وہ ٹریبل گھماتے چلے جاؤ وہ خراب ہے بہرحال وہ ٹریبل ویسے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جس کا ذرا گلا بیٹھ جائے نا تھوڑی دیر بعد تو ٹریبل سے اس کا گلے کی ساؤنڈ کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے لیکن یہ ٹریبل خراب ہے اس کے اندر خراب ہے میں جاتا ہوں یہ اور یہ مائک میرا مجھے نہ دوپہر کے بعد میں جو آتی میں اس کے کنٹرول چینج کر ٹھیک اور باقی جو بائک آپ لے کے جا رہے ہیں وہ ٹھیک کرنے لگی وہ تو لے میرا وہ آپ کے اپنے ہیں وہ صحیح ہے تو پھر خراب کیا تھا خراب نہیں یہی میں بتا رہا تھا نا بائک تو خراب نہ ہو رہا زور لا کل سے وہ اسی طرح رہے گی مجھے معلوم ہے آگے پیچھے کرنے سے بھی یہی رہے گی بس ٹھیک ہو رہی ہے پھر یہ چل جائے گا بہت زیادہ اب اس کی اتنی فکر نہ کریں ٹھیک ہے تدر پہلے بھی بتایا تھا تدر ویسے دبانے کو یا دبنے کو کہتے ہیں اور زرع کس کو کہتے ہیں بتایا تھا میں نے یہ گزر چکا ہے لفظ تدران پہلے گزر چکا ہے اور اس میں بتایا تھا کہ درعن اونٹنی یا بکری یا گائے کے تھن جو ہوتے ہیں ان کو کھا جاتا ہے جو اس کو دبایا جاتا ہے نا اسکویز کیا جاتا ہے تو تجربوں کا مطلب ہے دب کے اور انکساری کے ساتھ اور آجی کے ساتھ اور چھوٹا بن کے اور توازوں کے ساتھ یعنی اس طرح اللہ کو پکارا چھوٹا بن کے پکارنے کا کیا مطلب ہے خدا کو حکم نہیں دے رہے ہوتے ہیں آپ یعنی بہت کئی علماء نے کہا کہ بھئی کئی لوگ خدا کو پکارتے ہیں جیسے انسان اپنے نوکر کو پکارتا ہے ٹھیک ہے یہ کام کر دو وہ نہیں کر رہا ہوتا گھنٹی بجایا چلے جا رہا ہے نوکر آئی نہیں رہا تو نوکر جب دس دفعہ گھنٹی بجائی اور نوکر صاحب تشریف نہیں لائے تو نتیجہ نکلتا کہ نوکر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے پھر تو یہ کہنا ہے میں نے دس دفعہ پکارا اوپر سے جواب نہیں آیا تو اوپر کوئی ہے نہیں اس طرح بہت سے لوگ الہاد کر لیتے ہیں نا یعنی دہریے بن جاتے ہیں کہ میں نے جو تین دفعہ پکارا اس کا جواب ہی نہیں دیا محض پکارنا کچھ بھی نہیں ہے پکارنے میں کچھ شرائط ہیں جو ایک لفظ کے اندر آ گئی ہیں وہ ہیں تضور سمجھا اس میں ہے عبد بن کے پکارنا ہے چھوٹا بن کے پکارنا ہے یہ جان کے پکارنا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے میں بے علم ہوں میں جانتا ہی نہیں ہوں یہ, با... یہ سمجھ کے پکارنا ہے کہ مجھے اپنی مصلحت کا خود علم نہیں ہے بن نقطہ علم والا و تقدر والا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تجربان کے اندر شامل ہیں بعض <سؤال> باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں تو فرمایا جا رہا ہے پکارتے ہو تو اسے سے اچھا انسان تجربان کب پکارتا ہے تو یہاں تو اللہ تعالی حال بتا رہے ہیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں پکارو اسے تجربان تو کہیں جب اس طرح کی صورت آ جائے نا کہ ظلمات البل بل باہر ٹھیک ہے تو پھر نکلتی دعا تجربوں کے ساتھ ظلمات ہوتے کب ہے ظلمات اس صورت حال کو کہتے ہیں جس میں کچھ نظر نہ پڑے تو جب دنیاوی اسباب بالکل غائب ہو جاتے ہیں اور بالکل کوئی راہ نہ سجھائی دے رہی ہو تو پھر جو دعا نکلتی ہے وہ لادمند تجروں کے ساتھ ہی نکلتی ہے یعنی عدم اسباب کی حالت میں جو دعا نکلتی ہے وہ تجربانی ہوتی ہے اور جب تک اپنے ہاتھ میں سبب موجود ہے اپنے اوپر اور سبب پر کچھ حد تک اعتماد رہتا ہے لہذا تجربوں کی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی سمجھا رہی ہے کہ نہیں لہذا دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے علماء نے کہا دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اسباب ہوتے ہوئے بھی اگر وہ کیفیت پیدا کر لی جائے کہ جو اسباب نہ ہوتے ہوئے ہوتی ہے تو لازماً دعا قبول ہو اسباب ہوتے ہوئے دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہوتی اس کی وجہ یہ کہ کچھ نہ کچھ نظر سبق پر رہتی ہے اور اس پر اعتماد رہتا ہے اور یہ دعا کی قبولیت میں مانے ہوتا ہے اور جب اسباب بالکل اٹھ جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کسی وقت کوئی بچا ہی نہیں سکتا تو پھر جو دعا دل سے نکلتی ہے اور صرف اللہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسباب ہیں نہیں یہ نہیں ہے کہ اسباب ہیں لیکن نظر نہیں آ ہے۔ ہوتے ہی نہیں لیکن اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ اسباب ہوتے ہوئے بھی نظر نہ آئے تو دعا لازم قبول ہو سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی اذا امجیب کہ مستر کون ہے مجبور ہو گیا بالکل تو وہاں سے صوفیا کرام اور اس طرح کے لوگ یہ باتیں صوفیہ ہی بتاتے ہیں یعنی اس طرح کی باتیں آپ کو اور دنوں سے کیسے ملیں گی تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی حالت اشترار اختیاری ہی بنا لے ویسے تو اشترار اختیار نہیں ہوتا وہ تو استرار استرار ہوتا ہے اسباب نظر ہی نہیں آ رہے کون ہے جو مستر کی دعا کو قبول کرتا ہے اور برائی دور کر دیتا ہے تو اگر تم اپنی حالت استراری اختیاری بنا لو وہ کس طرح کہ تمہارے لیے سبب کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو یعنی تمہارے سبب پر نگاہ ہے ہی نہیں چاہے ہے یا نہیں ہے تو تم جب بھی پکارو گے اللہ کو حالت استرار اور تجروں کی کیفیت میں پکارو گے اور سبب پر تمہاری نگاہ نہیں ہوگی تو لہذا دعا قبول ہو دعا پھر متخلف نہیں ہو سکتی اور دعا کی قبولیت میں مانے کیا ہے نگاہ کا سبب پر ہونا یعنی غیر اللہ پر نگاہ کا کسی نہ کسی درجے میں ٹکے رہنا حد بازے تو یہ تجران کی کیفیت کب پیدا ہوئی ان کی یہ تو علامہ یہ حال بتا رہے ہیں مشرقی مکہ کو کہ تم بھی کبھی کبھی تجروں کے ساتھ پکارتے ہو وہ کب پکارتے ہو ظلمات البرریول باہر میں اور ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ تم پکارو اپنے رب کو تجرب کے آتے ہمیں حکم دیا گیا کہاں حکم دیا سورہ سراغ میں ہم پڑھیں گے ادعو او رب بر و خفیہ ٹھیک ہے تو لہذا ان کی تو حالت صرف ظلمات بر و بحر میں یہ ہوتی ہے اور اگر ہر وقت یہ حالت ہو جائے تو ہر وقت دعا قبول ہو سمجھ آ رہی ہے کہ قبول ہوتی ہے بالکل اللہ میں تو کئی جگہ کہا ہے کہ جب اسی لیے آپ دیکھیں اللہ, اللہ سبحانہ سمانا تعالیٰ ہمیشہ ان کی مثال کہاں کی دیتے ہیں جب تم سمندر میں ہوتے ہو جب کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہوتا تب ڈوبنے لگتے ہو حتیٰ دا کم تم فلفل کی وجہ فری ہو بہا یعنی جہاز کا جو ڈیک ہوتا ہے یہ وہ منظر ہے یعنی بحری جہاز کا جو ڈیک ہے جس کو عرشہ کہتے ہیں اس پر لوگ کھڑے ہیں اور بڑی زبردست لطیف ہوا چل رہی ہے حالات سازگار ہیں سفینہ حیات بڑی اندگی سے بہ رہا تو سب بڑے خوش ہیں اچانک کیا ہوتا ہے فریق و بیحاۃ ریحن آصف مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہے سمندری ہوائیں چلتی ہے جا الموج من کل المعجو منک وہ غنحم وبیر اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں ذنع کے بعد امام جلال الن رسی علیہ الرحمٰن نے علی میں یہ قاعدہ بیان کیا کہ ذرن کے بعد انہ آ جائے نا تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ غن و حبی ہے انہیں یقین ہو جاتا کہ گئے گر گئے کوئی رستہ نہیں ہے داح مخلث رب الجھا رہی ہے کہ نہیں لنجا نہ من الشاکرین فلما انجا الارض عبدیر الحق یا بغیو کمالا انفسکم تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہیں اور ان کی اس حالت سے حالت فطرت پر استدلال کیا جاتا ہے توحید پر استدلال کیا جاتا ہے کہ تم اس وقت ضلع تدرون اللہ تو ان کی حالت تجرب ہوتی تھی لیکن اس وقت جب اللہ کے سوا کوئی آسرا نظر نہ آ رہا بالفیل وجودی نہ رکھے ٹھیک ہے لیکن ہمیں ہمیں ہمارے لیے ترغیب کیا ہے کہ تمہاری تو ہر وقت کیفیت ہونی چاہیے چاہے تمہارے پاس آصرے بہت سے موجود ہیں لیکن وہ آصرے چونکہ کچھ بھی نہیں ہیں وہ تو انکبوت کا گھر ہے مسل الدین تخد الدون اولیا کا مسَل انکبوتخت وہلبیت البیت القبوت تو وہ تو مکڑی کے جالے ہیں اور مکڑی کا جالا کبھی طوفان سے کیسے بچا سکتا ہے تو ہے وہ اسباب مکڑی کے جالیں شہذ اگر اُن پر اعتماد نہیں ہوگا اور اس پر نگاہ نہیں ہوگی تو دعا قبول ہو جائے گی یہ دعا کی قبولیت کی ایک لازمی شرط ہے اور ایسی شرط ہے کہ اگر یہ پوری ہو جائے تو دعا لازم قبول ہوتی ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی باقی شرائط کے ساتھ حلال کی کمائی اور یہ سب کچھ ٹھیک تو یہ تجر سے مراد یہ تجربہ تو تو یہ, تو یہ توحید کی مراد یہی ہے امام غزالی علی الرحمٰن ہے کہا کہ توحید کی جو تیسری منزل ہے وہ یہی ہے کہ فائل حقیقی اللہ ہی نظر آئے اور اسباب صرف آپ اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اللہ میاں نے کہا ہے اور اللہ کے رسول کی اور حبیب کی سنت ہے سمجھا رہیے یعنی اسباب اختیار کرنے میں فلسفہ کیا ہے جو ہمیں دین میں بتایا گیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تدارو ٹھیک ہے دوائی اختیار کرو اور آپ نے زیرہ بھی پہنی ہے سب کچھ سبب اختیار آپ نے کیوں کرنا ہے سنت کی پیروی کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا خدا نے کہا ہے سبب میں تاثیر کوئی نہیں اگر سبب میں تاثیر کا عقیدہ پیدا ہو گیا تو وہ تو شرک ہے تو توحید ہے ہی یہی کہ آپ اسباب میں تاثیر نہ دیکھیں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے پھر اختیار کیوں کریں اگر تاثیر نہیں ہے اس لیے کہ اللہ میاں نے کہا ہے کر کہتے یہ نہیں کہ اسباب کی طرف دل جھکا جا رہا ہے اسباب کے بغیر تو کچھ ہوئی نہیں ہو گئی نہیں جیسے آج کل کہا جاتا ہے اسباب تو اسباب میں اصل چیز اسباب ہے پھر دعائے اصل چیز دعائے پھر اسباب <látik: th next> ہے ٹھیک ہے تو سمجھ آ رہی ہے حال حال اسی طرح بنے گا مستقل ذکر کے ذریعے مراقبے کے ذریعے قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور ایسے لوگوں کی صحبت کے ذریعے کہ جن میں یہ حال پیدا ہو چکا اسی طرح ہوتا ہے صرف اپنی اور مینٹل ایکسرسائز سے پیدا نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے سوچا کچھ لوگوں کو ہو بھی سکتا ہے بہت غور و فکر سے ہر سمجھ آ اور وہ ان کا حال لیکن عموماً نہیں ہوتا عموماً طریقہ پہلے آپ تکلف اختیار کریں گے عمل میں لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے کثرت سے ذکر کریں گے اور پھر غور و فکر بھی ساتھ ساتھ کریں گے کہ واقعی اسباب میں کوئی قوت ہے بھی کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اب آپ کہیں گے یہ سارے آداب تجران کے اندر ادعم تجران و خفیہ وقیفہ ادھر خیفہ کے خفیہ ادھر سور نام میں عراف میں وہ عادی ہم پڑھ لیں گے ہر ان شاء اللہ خفیہ ہر سبب اس اعتبار سے آزمائش ہے کہ آپ اس پر اعتماد تو نہیں کرتے ٹھیک ہے ویسے ہر چیز آزمائش ہے وہ بات صحیح ہے یعنی جیسے میں بیٹھا ہوں تو آپ میں آپ کے لیے آزمائش ہوں آپ میرے لیے آزمائش ہے ٹھیک ہے کہ یعنی وہ قید کے فتن نہ پاؤں تو با, ہر ایک کو کسی نہ کسی طریقے پر آزمایا جاتا ہے بات آزمائش ہے بیٹے کے لیے کس اعتبار سے کہ اس کی خدمت کرتا ہے کہ اور بیٹا آزمائی سے بات کے لیے اس اعتبار سے کہ وہ اس کی تربیت ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہر ایک کسی نہ کسی اعتبار سے ان نما والوں کو اولادو تو مال بھی اور مال میں تمام اسباب شامل ہیں ٹھیک تو یوں سمجھے اس کو تو یہ حال ہے تو اس حال میں تمہیں میں نجات ہو جاتی ہے علم بربری تد اون تغر بخفیہ ایک جگہ کا ہے خیفا خیفا بھی کہا ہے نا کہیں. بات باز ہو رہی ہے کہ تو وہ الگ ہے وہ ہے خوف کے ساتھ خیفہ جہاں خیفا ہے اور یہ خفیہ یعنی اور میں چپکے سے دل ہی دل میں اسی لیے دیکھیں وہاں کیا کہا یہاں تو نہیں کہا سورہ راف کے آخری آج میں بض کر رب کا فی نفسی کا خیفت ہے تو دل ہی دل میں خدا کو یاد کرو تجروں کے ساتھ اور خوف کے ساتھ دہشت کے ساتھ آرزی کے ساتھ توازن کے ساتھ ان کے سارے کے ساتھ تو وہ خیفا ہے اور یہ خفیہ خفیہ سمجھ آ رہی ایسے حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بارے میں اذ نادا اور ابا ہوں خفیہ وہ خفیہ وہی خفی سے ہے وہ فعیل کے بدن پہ وہ مسجد نہیں ہے وہ خفیون ہے فعیل لن. اور یہ ہے خفیتاً یہ مسجد ٹھیک ہو بھائی تو تد ہوں و خفیتاً اچھا اب یہ کے بعد جو تدعونہ کا مدعو ہے نا یعنی کیا کہتے ہو تم پکار کے وہ اب جملہ آ رہا ہے ل یہ نام کون سا ہے محت القسم اللہ کی قسم یا آپ یوں کہیں کیونکہ ہاں اگر خطاب حاضر میں ہو تو ہم کہیں گے کہ تیری قسم اب چونکہ غائب کا خطاب میں اللہ کی قسم اگر اس نے ہمیں نجات دے دی ل ان انجانا ٹھیک ہے ل ان انجانا من ہادی اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دیتی کس سے ہاضی ہی سے مراد ہاں نہیں ظلمات سے ٹھیک ہے ظلمات ظلمتوں سے ہمیں نجات دے دی تو جواب شرط کیا ہم لازمن شکر گزار لوگوں میں سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو اس طرح کی آیات آتی ہیں اب یہ توحید کے پرائے میں کیوں بیان کی جاتی ہیں بہت سے عبلہ کے ساتھ یہ ایک دلیل معیت ہے وہ دلیل سے مراد ہے اصلی دلیل یہ نہیں ہے لیکن جب اللہ کے وجود پر اتنا دلائل قائم ہو چکے ہیں تو اس سے استشاعت کیا جا سکتا ہے وہ استشاعت کیا ہے مصیبت میں تمہیں ایک ہی ہستی کا خیال آتا ہے تو یہ دلیل فطرت ہے یعنی اگر آپ غور کریں سورہ روم کی آیات میں اللہ تعالیٰ جب فطرت کا ذکر کہتے ہیں نا کہ وہ عقیم و الحق الدین حنی فن فطرت اللہ الطی فطنا علیہ اللّہ تبدیل پوری آیت پڑھ کے اب اس کی فوری بات اسی طرح کی آیت آتی ہے وہ کیا ہے و عیدحمت ف فری ہوں بہاً ہم سعی تم بما قدمت عید نے اس سے پہلے کیا ہے بہرحال وہاں بھی یہی فرمایا کہ مصیبت میں تم اللہ کو پکارتے ہو اس آیت فطرت کے فوری بات تو گویا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ فطرت کدھر ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہی لوگ تو خدا کو جانتے ہی نہیں ہے ہیں. کہتے ہیں مصیبت میں یاد نہیں آتا تو اس کا مطلب فطرت موجود ہے اندر اور پھر پھر فطرت کی ایک ایسی مصحف شدہ صورت بھی ہو سکتی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے وہ کیا تھی مصیبت میں بھی خدا کے سامنے تجرب و اختیار نہ کرنا فلاں اللہ جا اہم ب سنا کیوں نہیں انہوں نے تجرب کہ ولاء کے ان قصد الغول تو یہ آخری سٹیج ہے مشرقین مکہ کی اکثریت اس آخری سٹیج پہ نہیں کھڑی ہوئی تھی مشرقین مکہ کی اکثریت اس جگہ پہ کھڑی تھی لہذا اکثر جگہ پہ یہ صورت ہے اور بعض جگہوں پر وہ بھی بتا دیا وہ بھی ممکن ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں آج کی اکثریت اس جگہ پہ کھڑی تھی. یعنی آج کل کے جو دہریے یا ملحدین کو مشکل میں بھی کم یاد آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا گرینجر اتنا کہ وہ وہی یاد آتی ہے کہ اللہ یہ جو ہے مصیبت میں سائنسدانوں کو کوئی توفیق دے تو سائنسدان یاد آئے گا ٹھیک ہے تو وہ بھی ہے صورتحال لیکن مشرقی نے مکہ کی وہ نہیں تھی بہتر تھی آج کل کے ملحدین وغیرہ سے بہتر صورت تو فرمایا کہ لََ انجانہ منہادی لن کو من, من شاکرین اس کے بعد فرمایا کو اللہ جی کو منہا و من کل کا یہ وہ بات تھی جو بیچ میں رہ گئی تھی میں بتا ہی رہا تھا کہ ظلمات البربہر سے خاص قسم کے مصائب مرادیں یا کل مصائب مراد ہیں ٹھیک ہے اگر خاص قسم کے مصائب ہیں پھر تو من کلی کربن پھر بھی بات واضح یعنی وہ کچھ مصائب ہیں اور اس کے بعد پر فرمائیں صرف ان مصائب سے نہیں بلکہ تمام مصائب سے ٹھیک ہے ہاں اشکال وہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ظلمات البری و البہر میں تمام مصائب شامل ہیں تو پھر اس کے بعد یہ اطب کیوں آیا امن کلی کر ٹھیک ہے کہ نہیں تو صحیح طرح قول کیا ہے علماء نے کہا کہ ظلمات البری والبحر میں تمام مصائب شامل نہیں ہیں کیوں ابھی جو آپ کو اتنی تفصیل بتائی تو اس صحیح بات سمجھ آ جانی چاہیے ظلمات البری والبحر تو وہ مصائب ہیں جس میں واقعی سبب نظر نہیں آتا ظلمت ہے دیکھ اس کے علاوہ بڑے مذاہب آتے ہیں جن میں انسان اسباب کے پیچھے دوڑتا ہے تو وہاں وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں اللہ نے نجاتنی تھی وہاں تو سبب اختیار کیا ہے ٹھیک ہے یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں نا کئی دفعہ ایسا واقعہ ہو جائے جس میں سبب کے بغیر کسی کو شفا ہو جائے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی تم مرنے والے ہو تین مہینے بعد اور پھر دس سال بعد ڈاکٹر نے اسے دیکھا تو پھیرانا پریشان رہے گا کہ ابھی تک زندہ کیسے ہوگی <laughs> اور وہ اور ہمارا بھی ایمان فوری تعداد ہو جاتا ہے کیا بات ہے اللّیہ نے شفا دے دی اور اگر ڈاکٹروں نے کہا ہوتا کہ نہیں یہ بالکل پہ ہے اور ابھی شفا ہو جائے گی اور یہ دوائی اختیار کرو تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی پھر <laughs> <laughs> <laughs> یہ تو نہیں کہیں گے کہ نے شفا دی کہہ دیں گے ویسے بوسے لیکن ہمیں کوئی حیرت غیرت تو نہیں ہوگی نا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جو حیرت اس صورت میں ہوگی کہ وہ کیا بات ہے سمجھ آ رہی تو اب یہاں ظلمات البر بہار کے مصائب میں سب مان لیتے ہیں مومن ہو یا کافر ہو اللہ ہی نہیں نجات دی ہے. کوئی اور صورت رہی نہیں گئی تھی لیکن جو چھوٹے موٹے کرب آتے رہتے ہیں تکلیفیں آتی رہتی ہیں جن کو اسباب کے ذریعے دور کرتے ہو تو تمہارا خیال یہ بن جاتا ہے کہ شاید وہاں اسباب دور کر رہے ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں لہذا فرمایا کو اللہ جی کو منہا و امن کلی کرم یہ نہ سمجھنا کہ ان مسائل میں وہ نجات دے رہے ہیں اور جہاں تم اسباب کا اتباع کر رہے ہوتے ہو وہاں اسباب نجات دیتے وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی اللہ ہی شفا دیتا ہے وہ سر میں درد ہے تو پیناڈول کھائی ہے تو وہاں کسی کو تعجب نہیں ہوتا کہ کھائی اور سر میں درد دور ہوگا کیا اللہ کی شفا ہے پیناڈول کھائیے دور ہو گئے سمجھا رہیے کہ نہیں اس شکال کو دور کیا جا رہا ہے کہ امن کلی کرم کرب ہر چھوٹی بڑی تکلیف کو کہتے ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ ظلم آئی والے باہر اور اسباب کی عدم موجودگی میں تو شفا دینے والا اور نجات دینے والا خدا ہے اور جہاں ظلمت نہ ہو جہاں امید کی دس راہیں نظر آ رہی ہوں جہاں دس اسباب موجود ہوں وہاں خدا کا کیا عمل دخل سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ آپ دیکھ لیں اس میں کس طریقے پہ اس کو کہا وہ من کل بات بات ہے کہ نہیں پیناڈول میں نے اعلی سبھیلی مثال کہا بس یہ لاشوری نہیں ہونا چاہیے نا یہ بہت زیادہ شعور کی حالت میں ہونا چاہیے یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں خدا کا تصور جو ہے نا سبب سے پہلے ہونا چاہیے اور سبب کے بعد بیک گراؤنڈ میں نہیں ہونا چاہیے بالکل وہی میں بتا بالکل آپ کی ساری باتیں درست ہیں لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں تصورات میں جو پریزنس کی کیفیت ہوتی ہے دل میں وہ اسباب کو نہیں ہونی چاہیے وہ خدا کو ہونی چاہیے یعنی ہم کس کی حالت حضوری میں رہتے ہیں اسباب کی حالت حضوری میں یا خدا کی حالت حضوری یہ سوال ہے ٹھیک ہے این ہمیں تو اللہ کی حضوری میں رہنا چاہیے لیکن ہم نہیں رہ رہے ہوتے ہم اسباب کی حضوری کی کیفیت میں رہتے ہیں اللہ کے ریاب میں رہتے ہیں حالانکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ بھائی اللہ کی حضوری میں رہو اسباب سے غیاب میں رہو یعنی اسباب کا تصور فوری نہیں آنا چاہیے بلکہ خدا کا آنا چاہیے ہاں تو یہ جو آپ نے جیسے آپ نے بھی دو جملے بولے نا وہی ہماری کیفیت ہے بیک گراؤنڈ میں شعوری طور خدا کا تصور بیک گراؤنڈ میں شعوری طور پر نہیں ہونا چاہیے خدا کا تصور تو شعور کی اعلیٰ سطح پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسباب بیک گراؤنڈ میں ہوں ٹھیک ہے یہ یہ اللہ عید چلا رہے ہیں نا دیکھیں اگر آپ سورہ انام پہ شروع سے غور کریں تو یہ ساری باتیں یہ توحید کا تو بیان ہو رہا ہے کہ بھائی خدا کے سوا کائنات میں تصرف اور اقتدار اور اختیار اور نفع اور ضرور کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے سوریہ انعام شروع سے آپ پڑھتے چلے جائیے سارا بیان نہیں اس کا تھا یہی تو شروع میں بتایا تھا اس کا سورت کا نام ہے کیا نام ہے سورت و تو سورت التوحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے اب آپ دیکھ لیں نا اس اس آیت میں اگر اس طرح آپ غور کریں گے اس طرح علمانا کیا جس میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پہلے ظلمات برر و بہار کے ساتھ حال کیا ہے تدرو نہ ہُو تذر تو وہاں تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ خدا ہی کر رہا ہے لیکن باقی چھوٹے موٹے کربوں میں تو نہیں پتہ چلتا نا لہٰذا اللہ نے کا خلّلہ جی کم مدھا یہ تو بات ہے و من کلی کرب ہر قسم کے کرب سے بھی وہی نجات تو تمہارے سامنے اسباب کا ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں خدا کا ہاتھ نظر نہیں آتا اسی لیے فرما تما ان تم تو ٹھیک ہے کہ نہیں کبھی اسباب کا شرک ہوگا کبھی اشخاص کا شرک ہوگا کوئی بھی شرک جس میں خدا کے سوا نفع اور ضرب میں خدا کے فعل کے سوا کسی اور کے فیل کی جو ہے وہ نسبت کر دی جائے تو یہ حایت آپ دیکھیں شاید پر غور کریں تو اس میں توحید اور پھر دعا کے آداب اور سب کچھ ہے سمجھا رہی ہے کہ اس طرح آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں اور اس طرح آپ کو سمجھ میں بھی آ ہوگا کہ ہر آیت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے یعنی ہم کئی دفعہ ہم نے سنا تو ہے علما سے کہ بھائی قرآن مجید میں ایسے اروں میں اور قرآن کی ہر آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورف فاتحہ کی تفسیر پہ اتنا لکھوں کہ اس سے کئی اونٹ اٹھائیں سنی ہوگی نا میرے پاس تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھتے چلے جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا چونکہ ہم نے تو اسی طرح سمجھا نا ہم آئے قرآن جی ذرا پڑھتے ہیں جس پڑھ لیتے ہیں سمپل سا ترجمہ اس کا قول اللہ وجی غم ہا و مل کو لکھ تو اور گزر جائیں لیکن اگر آپ رکنا چاہیں تو پھر اس میں کچھ ہو جائے گا پھر تجربوں کو کھولنا شروع کر دیں پھر خفیہ کو کھولنا شروع کریں تو پھر دعوت کے تمام آداب پر پوری گفتگو یہاں الگ سے ہوگی تد او وہ ہے کہ نہیں اور اس سے پہلے ظلمات میں آپ ظلمات کا لمحہ کیوں بولا گیا یہ اشتہار کیوں استعمال کیا گیا ظلمت کس طرح کی ہوتی ہے پھر انسانی نفسیات پہ گفتگو ہو جائے گی کب انسان جو ہے وہ اس کے اوپر کیا حالات جاری ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ کہ سب آیات میں علوم ہوتے ہیں یعنی yani آیت کے جز جز میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بات بات ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے بعد میں اور بات آ رہی ہے یعنی وہ اس کا بھی مطلب بہت زبردست ہے اگلی آیت کا اس سے یہ تو آئے سمجھا آ گئی نا قلعہ جی کو من کلی کر بن تم ان تم تشری اچھا یہاں کہتے ہیں کہ سما کے اندر یہاں تعجب کا مفہوم ہے ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یعنی سما کہتے ہیں سما بادہ معریفت ہدا تشریکون ان سب باتوں کی معرفت ہونے کے باوجود شرک کر لیتے ہیں اور یہ ایک اور اہم بات ہے کہ صرف معرفت کافی نہیں ہے جیسے ہم نے کہا نا بیک گراؤنڈ میں یا لا شعور میں یہ ساری باتوں کا اقرار انسان کو شرف کے خفی سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے چاہے شرف کے جلی سے بچا لیں یعنی بیک گراؤنڈ والا اقرار اور عقیدہ جو ہے وہ آپ کو شرک اکبر سے بچا لے گا کیسے بچا لے گا اس لیے کہ آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے لیکن جو شرک خفی ہوتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس میں اسباب کی طرف چیزوں کی نسبت ہو رہی ہوتی ہے بغیر خدا وہ ہوتا رہتا ہے تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے سما بہ معرفت کم بہادا کل ہی و یہ معرفت اور تحقق حاصل ہو جانے کے بعد شیئر کرتے ہو بڑی قابل تعجب بات ہے بڑی قابل تعجب بات ہے اب آپ دیکھیں اگلی آیت کا پچھلی آیت قل هو القادر اگر اس میں کچھ مباحث اور بھی ہیں وہ ابھی عرض کیے جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کل حول قادر اعلیٰ ابھی لغت پر گرسو کرنے سے پہلے صرف ایک مفہوم پیچھے سے سمجھنے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیج دیں اوپر سے نیچے سے یا تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کا کی جنگ کا مزہ چکھائے تو ہم تو اسی طریقے پر آیات کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں شاید یہ سمجھ لیں شاید ان کے اندر فرق پیدا ہو جائے کوئی دانش پیدا ہو جائے فرق تب یہاں لگ آپ دیکھیں کیونکہ یہ جو ساری آیات گزر رہی ہیں ان کو سمجھنا فرق چاہیے نا گہری سوچ وہ چاہیے تو لال اب تعلق کہہ ہے یہاں پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی کہ جب تم ظلمات میں ہوتے اور کرب میں ہوتے ہو تو خدا یاد آتا ہے ٹھیک ہے اور خدا کو تجرب خفیہ کے ساتھ پکارتے ہو بات بازیں لیکن جب حالات بالکل سازگار ہوتے ہیں تو خدا یاد نہیں آتا سمجھا رہی لیکن جب بالکل حالات سازگار ہوتے ہیں اور خدا یاد نہیں آ رہا ہوتا تب بھی کسی وقت وہ عذاب بھیجنے پر قادر ہوتا ہے سمجھا رہی کہ نہیں یعنی کسی وقت بھی اس کی طرف سے مصیبت اور آزمائش اور عذاب آ سکتا ہے تو تمہیں حالت امن میں بھی خوف کی کیفیت میں رہنا چاہیے فلا امن مَكْرَ مکر اللہ القم الخاصو اللہ کے مکر سے امن میں صرف خسارہ پانے والے لوگ ہی آتے ہیں سمجھا رہی نہیں تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ حالات تو ختم ہو گئے لیکن کیا وہ قادر نہیں کہ حالات دوبارہ بھیج ہے اور جیسے سورے اس کو سمجھنے کے بری اسرائیل دیکھیے جب وہاں فرمایا نا کہ فرمایا کیا کہ اس کے بعد فرمایا نا کہ امین تو جو ہاں کوئی بال اس سے پچھلے انسانوں کا پورا اب یہ تو وہی بات ہوگی جو ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ وہ مصیبت میں ہوتے خدا کو بعد میں بھول جاتے اور انسان تو نہ شکر ہے یہاں فرمائے کون اس کے بعد یہاں فرمایا اُلول قود ان وہاں فرمایا بکم جانی بلب ٹھیک ہے وہی اسلوبِ الفاظ فرق ہے یعنی اب تم جب بر امان میں پہنچ چکے ہو تو ابھی تم کیا اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں وہیں اچانک دھسا دے خسر پر بھی تو قادر ہے وہیں عذاب آ جائے یا تمہارے اوپر پتھروں کی بارش بھیج دے اچانک یا کیا کرے اور عجیب بات ہے یہاں بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں پہلے آیا کہ یکش سے وہ تاحتی ارجل ہے زمین میں دھسا تھا اوپر سے پتھروں کی بارش بھیجتے اور پھر فرمایا کہ دیکھو سمندری سفر دوبارہ بھی تو ہو سکتا ہے یعنی کئی دفعہ جیسے کوئی جہاز میں جا رہا جہاز کے قریب ہو جائے تو وہ ہے اور آخری سفر ہے میں اس کے بعد بات خوف ختم ہو جائے ہو جائے گا تو کہا کہ یہ جو سمندر سے تم نکل کے برف میں پہنچ گئے ہو چلو اب سمندر تو گیا اب تو کچھ نہیں ہوگا اب تو طوفان نہیں آ سکتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کسی اور سفر میں دوبارہ جانا پڑ جائے تو کیا ام امنتم فی فیرسل علیکم م... وہی اسلوب ہے ابھی. سمجھ رہے ہیں یہ ربط واضح ہو رہا ہے کہ نہیں قل هو القادر کہہ دیجئے وہی قادر ہے یہ بھی حسر ہو گیا کیسے حسر ہوا ابتدا خبر دونوں معرفہ کس بات پر قادر اعلی باثم اذا بن منفوقی کم کہ تم پر بھیج دے عذاب تمہارے اوپر سے او یا من تحتی ارجولی کم تمہارے ارجل کے دیچے سے اویلبا کم کا مطلب ہوتا ہے خلط ملت کر دینا ٹھیک ہے ایک ہے لبی سیلبس ہے پہننا اس کا منظر آتا ہے لبس لبس ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کہیں کہ میرے یعنی جو پہناوا ہے وہ اچھا تو لبسی ٹھیک ہے مزدر ہے یہ اور ایک ہے لفظ ایک ہے لفظ وہ ہے لفظ و حق حق و باطل ٹھیک ہے یعنی حق و باطل میں خط مل کرنا یا کسی بھی دو چیزوں کو خلط مت کر دیں تو او یل بس کم یا تمہیں خلق مل کر دے کس صورت میں کم کی ضمیر کا حال کیا ہے شیع شی کی جمع کس کی جمع کی شیعت کو کہتے ہیں تو کہا کہ یا تو تمہیں خلط مل کر دے دے تقسیم کر دے کس صورت میں حال کے شیعہ گروہوں کی صورت میں پھر کیا کرے گا وہ چکھائے اشتہار ہے با کم تمہارے بعض کو با بعض دوسروں کی بس کا مزہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ جنگ کا مزہ آپس میں پھوٹ ڈال دے اور تفریق کر دیں اور لڑائی جھگڑا ہو اور جنگ و جدال لو اچھا ابھی اس پر جو بحث ہے وہ کرتے ان دو اجی آئے واضح دیکھیے اس آیت کے بارے میں پہلے تو اختلاف یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں نادل ہوئی ہے یا مشرقین کے بارے میں ٹھیک کیوں اس کچھ احادیث کی وجہ سے کچھ احادیث کی وجہ سے جب یہ آیت نادل ہوئی تو جب آیا اعلی جب آتا علیہ کم اعلیٰ ٹھیک ہے تو مسلم بخاری کی روایت ہے یا مسرد احمد کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی سے میں نے فرمایا اعوذ بھی ٹھیک ہے یعنی تیری چہرے چہرے کی پناہ میں آتا جب فرمایا اومن تا تی اور تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا بے وجہ اور جب فرمایا ہوا با بہ کم باغ تو آپ نے فرمایا ہن عیصر یہ تو ہلکا ہے اور آسان بھی ہے یعنی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ حدیث جس میں تو مشرقین یا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے مسلمانوں کا ٹھیک ہے تو یہ تو اللہ کے نبی اس آیت کی شرح فرما رہے اردو بیوا چی لیکن اس کے سوا احادیث صحیح ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں اس آیت کا کوئی ذکر نہیں ہے وہ روایت کیا ہے ایک جیسے مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں العبی صلاح فعقانی فنطعین و منع عنی <وَاحِدًا> میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگی دو دے دی اس نے ایک دے دی ایک دی تھی ایک منع کر دی تو کیا مانگا س الطوربی اللہ یو حلی کا امتی بعض روایت میں خصف کا ذکر بھی ہے میں نے اپنی امت اللہ سے مانگا کہ میری امت کو غرق زمین میں ڈبو کے کیونکہ غرق میں نا سمندر میں ڈبا دیا جانا ہے یا پھر زمین کے اندر وہ بھی غرق ہو اس کو خصف کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں غرق سے ہلاک نہ ہو تو فعقانی سمت سلطربی اللہ یو علی کا امتی بھی کس کو کہتے ہیں قحد کو میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میری امت کو قحد کے ذریعے ہلاک نہ کرے فاؤتانی وہ بھی مجھے اس نے دے دیا ثم تو ربی اللہ یجالا بین بس پھر میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ وہ ان کے درمیان لڑائی نہ رکھے فما ٹھیک ہے کہ اس سے اللہ نے مجھے روک دیا یہ مجھے نہیں دیا بات واضح ہو رہی ہے کہ تو اس معنی کی کئی احادیث ہیں یہ خلاصہ الفاظ میں آگے پیچھے ہے اور روایات نہیں ہیں لیکن خلاصہ کیا دو چیزیں مانگی ایک نہیں تین چیزیں مانگی ایک نہیں ملی دو ملی تو ان آیات میں اس ان احادیث میں اس آیت کا کوئی ذکر نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں جس میں اس آیت کا ذکر ہے اس میں نہیں بتایا گئی مومنین کے لیے مانگی وہ تو بس آؤں بھی وجہ بھی وجح اور کیا فرمایا حالہ احول و اس سے علماء نے ان ساری چیزوں کو جوڑ کے کچھ علماء نے جن میں امام ابن جریر تبری بھی ہیں علیہ الرحمہ تفسیر تبری میں طبری نہیں ہے تبری ٹھیک ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے یہ آیت کیا ہے مسلمانوں کے لیے ہوئی ہے اور پھر دوسرے بہت سے مفسرین کہتے ہیں جو خصوصا جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نظم قرآن وغیرہ کا خیال رکھنے والے کہیں گے کہ بات تو بالکل رب چل رہا ہے مشرقین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے تو اس میں اصل مخاطب تو وہی ہیں لیکن اللہ کے نبی نے اس سے استدار کیا اور پھر اپنی امت کے لیے پناہ مانگی ان چیزوں سے تو آخری چیز سے پناہ نہیں دی گئی یہ اور مسئلہ ہے یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی نے مانگی ہیں یہ تین چیزیں ان سے پناہ مانگی ہے اور ایک چیز سے پناہ نہیں دی گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت بالخصوص قل ہوا القادر والا ان یبعث علیکم میں علیہ سے مخاطب ملین ہے بات تو زیادہ صحیح تر قول یہ ہے کہ یہاں آیت جو ہے وہ مشرقین سے ہی خطاب میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے پھر اپنے ایمان والوں کے لیے پناہ مانگی اور اس میں سے آخری چیز سے پناہ نہیں دی گئی دیکھیں اگر آپ اس آیت کو بھی پورا پڑھ لیں تو بات وعدے ہو جاتی ہے کئی قدا علی کا نصب رف الف یعنی کسی کو سمجھایا جا رہا ہے پیچھے مستقل اور کہا دیکھو کھول کھول کے آیات بیان کر رہے ہیں شاید سمجھ لیں سب خطاب پیچھے مشرقی سے چل رہا ہے آپ واضح کہ نہیں تو لہٰذا یہ کہنا مشکل ہے کہ لیکن مفسرین کی دونوں رائے رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نسق آیات سے جس کو ہم نے سباب اور سلاق... یہ اس کو نسق کہتے ہیں ٹھیک ہے نسب سے کیا براد ہے آیات کی ترتیب تو کہتے ہیں نسق آیات سے تو یہ بات بالکل اظہر ہے کہ یہ خطاب بالکف ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ شیاق و صبا کے اعتبار سے منع کبھی اور کسی حدیث سے کٹرا نہیں رہا کہ اللہ کے نیب نے فرمایا ہو یہ آئے اہل ایمان کے نظر ایسی کوئی نہیں کوئی آج بات ہے اچھا جب آتا تھا علیہ کم آداب کم سے کیا ہے مراد ہاں اوپر تو اوپر سے کیا مراد ہے دیکھیے یہاں آپ کو بہت سے اقوال ملیں گے کسی نے کہا اوپر سے مراد پتھروں کی بارش ہے ٹھیک یعنی اوپر سے کیا آتا ہے پتھروں کی بارش آ جاتی ہے کسی نے کہا اوپر سے مراد جو ہے وہ فرشتوں کا عذاب لے کر نازل ہونا ہے یہ فرشتے آتے ہیں نا عذاب لے کے سمجھا رہی ہے کہ نہیں کسی نے کہا اوپر سے عذاب سے مرا یہ سب اقوال موجود ہیں کسی نے کہا کہ اس سے مراد برے حکمرانوں کا آ جانا ہے منفوقے سمجھا رہی ہیں کہ نہیں بات بازی تو اس تفسیر کو کہتے ہیں کہ یہ ایک عام لفظ میں عام لفظ ہے نا منفوقے کو تو ہر مفسر جو کہہ رہا ہوتا ہے نا اس سے مراد یہ ہے دوسرا کہتا ہے اس سے مراد یہ تو وہ اعلیٰ صبیل المثال بتا رہا ہوتا ہے وہ تعین کے ساتھ نہیں بتا رہا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ مقدمے میں ہم پڑھیں گے یعنی ایک عام لفظ آتا ہے تو ہر مفسر اس ایک عام لفظ کی ایک مثال بیان کر دیتا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس عام لفظ سے بس یہ مراد ہے پتھروں کی بارش سب مراد ہے اور یہ سب اس میں شامل ہو سکتا ہے میں اعلیٰ صبیل المثال ایک کا ذکر کر رہا ہوں بات واضح اسی طرح ملتحتی ارجل سے بتایا کیا سمندری طوفان خصف زمین میں دھسا دیا جانا یا معاشرے کے نچلے طبقات کا فسادی ہو جانا غلاموں کا اطاعت نہ کرنا جیسے یہ ایک مثال دی گئی یہ بھی ایک مثال ہے آدھا دے کہ نہیں تو یہ اس طرح کی تفاثر کو جب آپ پڑھا کریں جس میں ایک سے زیادہ اخبار ہے تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ لفظ عام ہے لفظ عام ہے تو گویا اب ہر مفصر اس عام لفظ کے اندر جو مختلف انواع پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک نو کو اعلیٰ سبھیل نثال بیان کر رہا تو اس سے آپ کے اوپر وہ اشکال جو ہے وہ کھل جائے گا کہ بھئی اتنا اختلاف کیوں ہے اختلاف کوئی نہیں ہوتا بات بات تو یہ سب اقوال یہاں آپ کو ملیں گے بن فوقِ کم اے ہاں جیسے کہا جی وسلام علیہ کم یا پھر برے حکمران براد ہیں یا پھر کیا بتایا تھا یا فرشتوں کا نادل ہو جانا یا اس طرح کے وہ نیچے من ارجولی ارجلیکم سے ہے وہ زمین سے پانی کا نکلنا ہے یا حضرت علیہ السلام کے زمانے میں نکلا ہے پاؤں کے نیچے سے نکلنا افار و تنور تنور پھٹ گیا یا خصف ہو جانا یا زلزلے کا آ جانا وہ سب پاؤں کے نیچے زمین ہل جاتی ہے تو یہ بھی مرادیں ہو سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلاموں کا ہو جانا تو آپ اپنے اوپر اتباع کریں گے تو غلام نہیں ہے تو کچھ معاشرے کے لوور طبقات ہوتے ہیں عموماً ہوتا ہے کہ ایلیٹ کلاس فسادی ہوتی ہے نیچے کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں ان کئی دفعہ آپ نیچے دیکھتے ہیں تو وہاں اور فساد پھیل چکا یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے تو یہ ساری باتیں لیکن تیسری بات تو واضح ہے وہ ایک خاص ہے یعنی اس میں سارے عذاب شامل نہیں ہیں اس میں تو وہ ہے میودی او یلبسا کشیاں تو میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی جنگ کا مدد چکھا ہے اب یہ بات واضح ہو گئی اس میں ایک دوسرے کی جنگ کا مطلب ہے پہلی دو صورتوں میں عذاب آ رہا ہے غیر انسانی قوت کی طرف سے ٹھیک ہے نیچے سے اوپر تو کچھ پتہ نہیں چل رہا اور اس میں اگر ہم ایک رائے لیں اس میں اگر حکمرانوں والی نہ لیں تو حکمرانوں میں انسانوں کے ذریعے ہی آ رہا ہے لیکن اس میں کیا ہے دو برابر کے گروہ ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ گئے بھیڑ گئے ہیں تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امت کے لیے میں نے یہ مانگا تو یہ نہیں دیا گیا یہ بھی ایک حدیث ایک مجزعی ہے سر اس میں بتایا گیا ادا ہوگا اور پھر ہوا بھی جنگ و جدال ابھی تک ہے امت کے طبقات میں رہتا ہے لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا والا بھی کہتے رہتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہا کہ اچھا جب علامہ نے کہا ہے اور اللہ کے نبی نے کہا یہ ہونا ہی ہونا ہے تو پھر یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے فضیلت کی بات ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ بڑی غلط بات ہے صدور رہنا چاہیے لیکن بس یہ امر واقعہ کیسا ہوگا امر واقعہ کیا ہے اور اس سے حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ امت میں یہ نہ ہو تو اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا کہ امت میں یہ ہوگا تو بعض نے یہ بھی استعمال کیا کہ امت میں یہ ہو رہا ہے لیکن بہرحال یہ امت ہی میں ہو رہا ہے کیا مطلب یہ امت ہی, ہی ہوتے ہیں اس سے حدیث سے یہ بات گی کہ امت ہی ہے ایک دوسرے کو شاید امّتی نہ سمجھ رہے ہو ویسے لیکن ہیں امتی ہی. کیونکہ امت کے اندر یہ جنگ و جداز رکھ رہے ہیں نا اگر وہ امّتی نہ ہو پھر تو وہ کافروں کی طرف کافر ہو جائیں گے بات بات کے نہیں تو امّت ہی ہے تو اس کا مطلب ہے امت لیکن آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں یہ امت جو وہ ہے وہ ساری تو امت دعوت کہتے ہیں اس ٹھیک ہے وہ امت دعوت ہے لیکن جب اس طرح کہا جاتا ہے نا اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے لیے ما... عموماً امت اجابت مراد ہوتی ہے امت کی یہ دو تقسیمیں کرتے ہیں اجابت اور دعوت صدق اللہ العظیم پتہ نہیں اس کا ٹائم نہیں لگا جائے گیا کا کیونکہ اب چار منٹ چھ منٹ رہ اگلی نکلس